وعلیکم out of town. فعوذ بالله السميع العظيم من الشيطان العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لذين أحسنوا في هذه الدنيا عشان ولدار الآخر في الخير ولنرد مدار الضقين مطرم شامعين وذبنا لدين من مصابيو دين ما هو حرم يقول جو آج ہے احسان سے احسان، اور احسان اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن آمان آیتی پورے پران کی سب سے عظیم کریم آیت اسلام کی دنیا اسلام کے کمان اسلام کی تعلیمات کو واضح کرنے کے لیے سب سے بڑی بھائی پرارنا کیے ان نواہ یا عمر کے اے اللہ حال تمہیں تین باتوں کو حکومت دیتا ہے اگر اور شادی وانے والے وقت اور اللہ حالاتی برائی گنکٹ ہرام شامی سارا چیزوں اور جب تم کسی کے ساتھ گردن مارتے ہو اس وقت بھی احسان کرنا جب کے اندر ہو, ہو جائے اور اس کی گردن مارنا گائے ہوتا سوکھنا چاہیے ہر جاتی کرنے میں گردن مارنے میں بھی اس کے ساتھ और अगर है तुम पहाड़ के मुस्ते बहा और जानवर दबा करो तो वहाँ से अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर ऐसे करना बर्त करार दे दिया है की उस अपने जानवर को दवा कर मजबूत जानवर के साथ एहान करो उस अगर सुल्लाह हम अपने जानवर के दवा करने में इनके साथ है उनके साथ आपने साथ سور کر کرو اور پھر اس کو تکلیف زیادہ پہنچ جتنی کرو اتنے ہی جلدی اس کی تکلیف دور ہو جائے گی تمہارے بھائی ہو اللہ کام ہی اور سب سے اچھا مسلمان سب سے اچھا اسمان والا وہ مسلمان ہوتا ہے جو سب سے زیادہ گرمان کرنے والا نوشمان کام کی پوری پریشانیاں پوری کو ہم نے اپنے بندے نوہی کو be yeah. not سور ہر اور ہر مہاجنی کے سورہ سورج آیات آراچنا دیتی اس لیے کہتے ہیں مہاجنی یا اللہ یا سورندوں اللہ کے حکام اور شیریت کی پہاڑی جتنی اچھی سے اچھی ہم کر سکتے ہیں یہ کرنے میرے لیے بہت بڑا کرتے نماز پڑھنے کے لیے ایک باری آپ پڑھاؤ سوچو سوچو کے ساتھ نماز پڑھے دھونا سونا کیوں سوچتے ہیں جباب لے کے بعد جان چوکی پھکنے جائے بلکہ سنت پڑھتی اللہ کی عبادت کرتی جگہ ہیں اور تین بھی یہ ہے احسان احسان ایک آدمی آیا بیٹھا وہاں کئی اور نماز تو پڑھا لیکن ایک نہیں کیا اسی لیے حقیقی اللہ اللہ کے بارے کا سیکھنے کی اللہ کو دیکھ چوش نے اگر انہ کا ہو گیا کسی اللہ تعالی کو دے سکے جب اللہ تعالی سامنے ہم کو نظر آئے سر ہو تو نہ بلندی ہوگی گھر کریںالی یہ انحمر کرا کے ہم سب لگی ہو جائے اس کے بعد آپ سما بڑی تنا ہوئی نقل ایسے نہیں اگر آپ کے سب کرنا ہے کہ رب ہم کو ہمیں تو کم سے کم اتنا تو خیال رکھو تم کو دیکھ ہی رہا ہے یہ بھی بہت بڑا ہے بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کم یہ درجن چیز کر دے اور دوسری جمع ہے آج میں ہو گیا اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ کو دیکھ رہے اگر یہ بھی تو ضرور ضرور ہو کہ اللہ اللہ ہم کو یہ ہے یہ بہت بڑا درجہ ہے ایک شام ایک شام کا مطلب پور کام اللہ کو بچاڑیوں کا باپ بہت سہوادی میں سب ہمارا باہر ایک بہت اچھا طریقہ کہ جب ہم لوگوں سے گو کریں تو بات اچھی کریں کام کی کریں اور ان فائدے کی کریں اللہ کا حکومت بخلو نینا تم لوگوں سے پاس کرو تو احسان سامنے والی اچھی بات ہے یہ سامنے والے اللہ کی محروس کے ساتھ ایک اور احسان ہے میرے بھائیو لوگوں سے گفتگو کرنا اس کے فائدے کی تکیق کی کوشش کروں جس کی نمائش آپ دونوں زمینوں کے پیلا پی ہے اپنا مال اپنا ٹکان اپنے مال کے ڈنڈے ان کو کاٹا پٹا گا دِلے تو گے کیا کرتے ہی ایک شہاد بکرا کے اور آگے اللہ تعالیٰ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے جس لیے میں وہاں کے نوجوانوں کو اللہ حرک اللہ علیہ کو اللہ حساب اللہ اور اس اپنے وجن کے لیے پیر کی محبت کے لیے کو مٹاننے کے لیے مطلب میری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مطلب ان کے حقاب کو